اللہ ہی کے لیے ہے اس مانوح اورز اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے